ہم نے دو طرح سے اس پر بحث کرنی ہے اللہ اس پہلو کے مضمون اور برے ہونے پر ایک یہ ایک اس طرح سے کہ اس میں مادی فوائد ہیں کچھ لیکن مادی ہی نقصانات ہیں نقصانات بھی ساتھ مادی ہیں اور یعنی مثبت اثرات اور منفی اثرات تو مثبت اثرات ہیں لیکن منفی اثرات زیادہ ہیں اس وجہ سے ہلاکت ان اسباب زندگی میں زیادہ ہے اور ان اسباب زندگی میں جو نفع ہے وہ کم جو نقصان ہے وہ زیادہ مادی اعتبار سے دے شخص دے شخص اب بات کو سمجھ رہا ہو کہ نہیں دوسرا ہم نے اس طرح اس میں بات کرنی ہے کہ ان اسباب زندگی کو تی رات ہی اچھا مانا جائے ہر لحاظ سے مفید مانا جائے تو پھر ان کی شرارت ان اسباب زندگی کی مذمت ایک اور لحاظ سے ثابت ہوگی کہ یہ روحانیت اور اخلاق کو تباہ کرنے کا سبب ہے <تصفيق> اب میرے خیال میں جب اس طرح دو پہلوؤں سے ہم بحث کر لیں گے نا یعنی کیا مطلب کہ سیسی اسباب زندگی جو ہیں ان کے برا ثابت کرنے پر ہم جو جب دو طرح سے بحث کریں گے ایک مادی نقصانات ان کے ثابت ہو جائیں دوسرا ان کے روحانی نقصانات کہ یہ پہلے اعتبار سے فیضاتے برے ہو جائیں گے کیونکہ وہ برائی والا پہلو غالب ہو گیا برائی والا پہلو غالب ہونے کے اعتبار سے وہ برے ثابت ہو جائیں گے مادی اعتبار کے مادی لحاظ سے نقصانات کا پہلو زیادہ ہو جائے گا جب ثابت تو وہ برے ثابت ہو جائیں گے بے اور جب دوسری طرح ہم گفتگو کریں گے کہ روحانیت کو تو ہر اعتبار سے یہ نقصان دینے والے ہیں روحانیت اور اخلاق اور انسانیت کو تباہ کرنے والے ہیں لہذا سبب ضرور ہے فیض آتے ہی اگر گندے نہیں ہیں شہر نہیں ہے تو شہر تک پہنچنے کا سبب ہے تو پھر بھی یہ مضموم ثابت ہو گئے گندے ثابت ہو گئے ان دو پہلوؤں پر پاس گفتگو کرنے کے بعد پھر گنجائش بولنے کی نہیں رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ سمجھ نہیں پھر کوئی پہلو جب نہیں چھوٹے گا تو پھر گنجائش کیسے رہے گی بات کی اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں میں پہلے روحانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ان اسباب زندگی کے موزی مذر مہلک اور تباہ کن ہونے پر برباز کرتا ہوں آہ! کہ یہ روحانیت اور اخلاق اور انسانیت کو دین کو تباہ کرنے والے کیسے ہیں یہ تو اتنی بڑی اعلیٰ چیز پہ جب یہ تباہ کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں اور اسباب ہیں فی آتے ہی نہیں کرتے اگرچہ لیکن اتنا ہے کہ ان کے اندر ایک کشش ہے کہ جو کشش نفسوں کو انسان کے نفس کو اپنی طرف انتہائی پھینک لیتی ہے جب کھینچتی ہے تو انسان دین اور ماں بہن اخلاقیات انسان، انسانیت کے قابل رہتا ہی نہیں ہے اس کی تمام ترتبت جو اسی انہی کی طرف ہو جاتی ہے وہ ہر ان کے حاصل کرنے میں ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے جب کرتا ہے تو اپنا دین اپنا ایمان اپنی عزت اپنی آن روح اپنی آزادی اپنی انسانیت اپنے اخلاق تمام تباہ کر بیٹھتا ہے لہذا روحانی طور پر اس کی بربادی ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آئی اب ان کا ان سباب زندگی کا روحانیت کے لیے مضر نقصان دہ ہونا جب میں روحانیت کا لفظ بول رہا ہوں اس کے اندر تم سمجھنا کہ دین بھی اس کے اندر ہے کیونکہ دین بھی چیز ہے دین بھی کیا ہے میری مراد دین بھی اس کے اندر ہے آہ. اور پھر انسانیت مرمت جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے ان کو اخلاق کہہ لو وہ بھی اس کے اندر ہے لہذا اخلاق جب میں کہوں گا کہ روحانی نقصان روحانیت کو نقصان دینے والے اسباب زندگی ہیں سمجھ لینا ان سب چیزوں کو نقصان دینے والے ہیں اب سمجھ آئے کہ نہیں ہے بلکہ اگر روحانیت کی جگہ دین رکھ لو تو اور زیادہ کام بن جائے گا اس وجہ سے کہ دین پھر تمام چیزوں کو وہی ہو جاتا سمجھ لو اس کے اندر اخلاقیات اخلاق بھی آ جاتا سب کچھ آ جاتا بات نہیں سمجھ آئی اب پہلے میں شلقیتی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے محمد الامین شلقیتی عربی تو پہلے اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے مناظرہ کرتے ہوئے میں نے اس کی فنی زبان کے اندر یہ بات ثابت کی جب اس نے یہ کہا کہ یور پی تعظیب نفے اور نقصان دونوں پر مشتمل ہے اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں تو نقصان ہی کا پہلو اس نے بتایا روحانی اور اخلاق والا اور تنقیدی ہے نا تنقیدی نظریہ رکھنے والا ہے تو اس پہلا جو نقصان ہے وہ یہ اور جو فائدہ ہے اس نے کہا دنیاوی مادی یہ سائنسی زیادہ تو انسانوں کی خدمت کی ہو ہو ہو سائنس نے کمال خدمت کر دی. تو اس نے کہا بھئی ایسا کرو جو نقصان کا پہلو ہے اس کو چھوڑ دو جو لفق کا لے لو روحانی پہلو نقصان روانی اخلاقی نقصان یہ وہ پہلو ہے جو یورپی تعزیب کا مزر پہلو ہے تو اس نے کہا اس کو اس کو چھوڑ دو دوسرے کو لے لو تو میں نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا میں پوچھوں گا کہ یہ بتا ان کے اندر جو انسانیت اور اخلاق تباہ ہوئے ہیں ان کا سبب بتا کیا تھا دے سکتا. دے سکتا. دے سکتا. ان کی تباہی کا سبب کیا ہوا ان کا مذہب تھا یا سہنسی ایجادات تھے یعنی سہنسی تھے یا کوئی اور چیز اگر یہی سہنسی جا... کوئی اور چیز تھی تو بتا کیا تھی وہ جب کوئی وہی جورب والے تھے وہ پہلے ان کے اندر کوئی قدر انسانیت تھی لیکن سہنسی ماحول کے غالب ہونے کے بعد وہ لانچ کے بچے حرام زیادے اتنے بن گئے کہ جانوروں کی مثال جانوروں کے ساتھ ان کی مثال دینا جو ہے نا وہ بھی جانوروں کی توہین ہے تو بتا اتنا فرق کیوں آیا سائنس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا اگر کوئی اور چیز ہے تو تو بتا دے سمجھ نہیں آ رہی تو جیٹ ٹیکنالوجی اور سائنس نے وہاں کے اخ... لوگوں کی روحانیت کو تباہ کر دیا تو اے بے وقوف ہم کیسے بچا سکتے ہیں یہ پیچھے واد کے ساتھ بات ہو چکی ہے شرفیسی کے ساتھ اب سمجھ آگے کی نہیں ہے میں تردیدی موقف والے کہہ چکا ہوں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جتنے صوفیہ اولیا بزرگا ندیم صاحب کش ہوئے ہیں आ, وہ سارے کے سارے تردیدی ہوئے ہیں ساجدار گور تعالیٰ جیسے میاں شیر ربانی رحم اللہ اسی وجہ سے میاں شیر ربانی مشینیں انگریزی استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے معلوم ہوا وہی جو مادی बता یہ بتا رہے ہیں وہ اسی کو جانتے تھے یہ مادی فائدہ یہ بھی فوائد نہیں ہے یہ نقصانات ہیں اب وہ یاد دو ہی سوچتے ہیں یا تو مادی فوائد نقصانات زیادہ تھے اور مادی فوائد کم تھے اس وجہ سے روکتے تھے یا پھر روحانی نقصانات ضرور تھے تو اس وجہ سے روکتے تھے لہذا ہر طرح سے ثابت ہوتا ہے ہر طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفیاء اکرام وہ ہمیشہ تردیدی نظریہ رکھنے والے تھے اور یورپی تہذیب کو سراسر کردہ اور لانٹی سمجھتے تھے لہذا جتنے خوشیات میں آپ گزرے ہیں ان کے مریدین جو ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے ویر جو ہیں وہ تو سارے کیا یہ نظریاں رکھتے تھے اور تم تو تقلیدی بن چکے ہودھیر اب بات کو سمجھنا میرے بھائی میں پہلے صحیح حدیث مبارک کے حوالے سے سبحان اللہ یہ سائنسی اسباب زندگی جو ہیں ان کا روحانیت اور دین کے لیے تباہ کن ہونا ثابت کروں گا تحقیق تحقیق میں اللہ تعالی کے فضل سے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کی مرکز کے مطالعہ کرنے کے بعد اور مطالعہ کرنے کے بعد حدیث کے جس معنی پر واقف ہوا ہوں پہلے کبھی واقف نہیں ہوا پہلی مرتبہ آپ پر یہ حقیقت کھول رہا ہوں اور کمال ہے میرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اللہ! نبوت کی ایک ایک لفظ میں کیا کیا راز چھپا جاتے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو مولوی عمر کدھر ہے اس کو کئی دن بیٹھ کم بکتی کرنا ان سمجھنا میرے بھائی دعوی کیا ہے یورپ کی یہ سائنسی اسباب زندگی یہ سہولتوں کے سامانجن کو لوگ کہتے ہیں جاہل لوگ سمجھو ان کا دین اور روحانیت اور انسانیت کے لیے تباہ کون ہونا حدیث صحیح سے ثابت کرتا ان کا روحانیت اور دین اور انسانیت اور اخلاق انسانیت کہہ لو چلو انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہونے ثابت ہونا اور انسانیت کی تباہی کے لیے سبب ہونا ثابت کرتا ہوں تو دعوی یہ ہو گیا کہ بھئی یہ انسانیت کی ہلاکت کا سبب ہے فی ذات ہی ان میں کوئی برائی نہیں لیکن انسانوں کے ان کے پرکشش ہونے کی وجہ سے لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو زیادہ لوگ کیونکہ نفس خواہشات کے پیر ہوتے ہیں جانوروں کی طرح وہ نفع نقصان کی طرف توجہ پھر نہیں کرتے لہذا اندھا دھوند ان کی طلب کے اندر برباد ہوتے ہیں جب لگتے ہیں تو پھر لازمی نتیجہ ان سے یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر, اندر گندے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں ہیرس بخل تکبر ہی ظلم زیادتیاں جھگڑے فساد حسد یہ تمام لالتے پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بغیر کی آ سارا کچھ آ گیا ہیرس مال کی آ یہ تمام صفات گندے اندر پیدا ہو گئے اور روحانیت تباہ ہو گئی کیونکہ یہ گندے اخلاق جب آپ سے شفتیں آئیں یہ گندی شسطیں جب آئیں اندر تو اخلاق گندے ہو گئے روحانیت تباہ ہو گئی دین برباد ہو گیا جب دین برباد ہو گیا معاشرہ تباہ ہو گیا معاشرہ معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس وجہ سے اس طریقے سے یہ اسباب زندگی انسانیت اور روحانیت کی ہلاکت کا سامان بند سمجھ آئے گا اب میرے بھائی بات کو سمجھنا رہا طریقہ بتا دیا طریقہ کہ کس طریقے سے یہ سبب بنتے ہیں روحانیت اور انسانیت کی ہلاکت کا سبب کس طریقے سے بنتے ہیں کہ یہ اسباب زندگی ہے انتہائی اور کشش ایسا ہے نا ٹیاں رہ بندہ اپنے آپ بھی کر سکتا مگر وہی اس پرملہ بدلو तो इनके पुरकश जोड़ने की वजह से जब नक्स उखाए शाह नक्सा दिखाए नक्स इसकी तरह मायल हो जाते हैं तरह जो खाली मायर ही नहीं होती शिद्दत से मायल हो जाते हैं हल्के पुस्ते की तरह इनके पीछे पड़ जाते हैं तो फिर नुकसान हासिल करने के लिए अपना दिन दबाव जो जो रुकावट बनती है सब खत्म कर देता है चाहे उससे चाहे इज्जत हो चाहे कोई चीज हो जो भी रुकावट बनती है स्वास्थ्य हासिल करने के अंदर سب کو ختم کر دیتا ہے یا اپنا تیمان عزت آپ لوگ یہ تمام چیزیں وہ تار لگا دیتا ہے تاکہ یہ اسماد زندگی مجھے حاصل ہو جائیں اور اسی طرح حسد میں آ جاتا ہے پک میں آ جاتا ہے آکڑ میں آ جاتا ہے حص میں آ جاتا ہے یہ تمام لانٹی سی بات آ جاتے ہیں آپ جس طرح کے دیکھتے ہیں آج کے لوگوں کے اندر یہ تمام چندیں آپ کو نظر آتی ہیں بندے کو بندہ نہیں جب کچھ ہے اس کے بعد گاڑی آ جاتی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا اور گاڑی حاصل کرنے کے لیے ایمان جو کچھ بھی جھوٹ اسی وجہ سے آج تو کہتے ہیں آج جھوٹ کے سوا تو کب بالکل چلتا ہی نہیں ہے اور یہ کیا چیزیں یہ بیماریاں ہیں روحانیت کو کھا جانے والی جب یہ پیدا ہو جاتی ہیں تو پیدا ہوتی ہے وجہ سے مال ہوا یہ اخبار یہ انسان کی روحانیت خود تباہ کرنے کے سمجھنا بھائی حجی صحیح بخاری و مسلم دونوں اور, اللہ. اور ان کا امت کی سمجھو سارس کو ویسے بھی ہلاک مرباد تھامت سے مسلم تراقی ترقی نہیں تو بچے ہیں جو پیسے ہیں مدد مسلم کی ترقی کرا دے چکا ہوں اسی وجہ سے ہمارے راجدھانی گولردی اللہ تعالیٰ آپ نے جو سرات میتھلی کو خط لکھا تھا خط کا جواب لکھا تھا اس کے اندر آپ نے صاف لکھ دیا اس نے کہا تھا مسلمان کے علوم حاصل کریں تاکہ اسلام ترقی پائے آپ نے فرمایا کہ خدا یہ اسباب زندگی یہ اسباب زندگی یہ اسباب زندگی یہ, یہ اسلام کی ترقی کے اسباب نہیں ہے یہ صرف اسلام نہیں ہے اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شرائش اب میرے پیر داجدار گلبی اللہ تعالیٰ کی زبان حقیقت ترجمان کہ نکلے ہوئے لفظ کی زمیندار چیز سے حاصل کرو انہوں نے فرمایا یہ اسباب معیشت ہیں وہ بھی غیر شرعی کیوں غیر شرعی فرمایا کہ شریعت کے ختم ہونے کا سبب ہے اس وجہ سے کہ انسان کے انسانوں کے لانتی نفس شدت کے ساتھ ان کی طرف بائڈ ہونے اور متوجہ ہونے سے تین جی اسلام اور شریعت کو بہت پیچھے پھینک دیتے ہیں اس وجہ سے یہ سبب بن گئے شریعت کے رتحارا انسانیت اور اخلاق کو تناخ کرنے کا تو بہر شرینا بنے تو اب حدیث صحیح سنو سید بلمبے صلی اللہ تعالیٰ والی وبارکو سل بخاری و مسلم میں جس طرح مشکات شریف کے حوالے سے میں گز کر رہا ہوں سنا رہا ہوں عن أبي سعيد الخضرية رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا مما أخاف عليكم من بعد ما يفته عليكم من سهلة الدنيا وزينتها تيربشر ففتح حتى ولن انه ينزل عليه يا الله حتى الله يوبشر ففتح حتى, حتى ولن انه ينزل عليه قال فمسح عن الروح الواه ان السائل <تصفيق> لانه حمله فقال انه لا يقتل خير بالشر الا مما يندفع الربيع لا يقتل حبقا او يلم الا اتي اثر خطر اكلت حتى صدت خاصرهها استقبلت عين الشمس فشرقت وغالت ثم عادت فأغلت وإن هذا المال قد رزق فل وكل اللهه بحقه وضعه في حقه فليعمل معولته وما اكله بغير حق حقه ذلك الذي ياكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامه سبحان الله سبحان الله نارا تكث الله الله پہلے ترجمہ سنتا ہوں پھر شرح کی طرف آؤں اللہ ببو صاحب خدری نبی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں نے فرمایا بے شک وہ چیزیں میں جن کی وجہ سے تم پر ملتا ہوں خوف کرتا ہوں <تصفح> میرے پاس تمہیں ملیں گی آپ تمہارا برباد ہو جاؤ گے ان میں سے ایک چیز آپ نے بتائی مایوس <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> سرکار نے پسیینہ مبارک پوچھا کیونکہ آپ پر وہی مبارک جب اترتی تھی تو بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا پہلے میں آپ کی ہی مرتبہ کر چکا ہوں ایسے ہر سال کے اونچی مبارک بیٹھ جاتی تھی ذات مستفی بال کے وزن اور بوجھ کو برداشت کرتی تھی اس کا مطلب ہے جو آگے آپ نے جواب دیا اللہ تعالی کی بال سے جواب دیا کہا ہے سوالی سوال کرنے والا کہا ہے بکانہ ہم بہو صاحب آفرماتے ہیں آپ کے پوچھنے کے انداز سے ہم نے یہی سمجھا کہ آپ اس کے سوال اس کے سوال پر خوش ہیں اور اس کو اچھا اچھا اچھا سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بہت پوچھنے والی بات پوچھی ہے بڑے کام کی بات ہے بندہ تو بہت سیاہ ہے چلو جو میں نے پیچھے زمال بات کی تھی یہ اس کی شرح کروا رہا ہے آہ! آہ! پہلے میں نے ہلاکت کا سامان فرمایا دنیا کے رونق اور زینت کو رونق اور زینت سے یہی اسباب زندگی مراد ہے خیر سے اسباب زندگی رقم جو کرنا لوگ آپ اللہ علیہ وسلم کا دل خیر و شر خیر شر کو تو نہیں لاتا پک کی بات ہے مردہ نکاری جن کی بات پہلے کرنا تھا آپ لکھتے ہیں اے حتی قتل تنافی حما سبحان اللہ لا یکاد يكون خير و سبب من شر سبحان اللہ بے شک خذور بذر علی نارک ما خلاک قوله المناظر آپ صلی اللہ سب وسلم <سلحل> کے زمانے کے شرح کرتے ہوئے ملا کاری اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر شر کو نہیں لاتا خیر سے شر پیدا نہیں ہوتا آگے پھر حدیث پاک کے اندر جو ثابت کیا جا رہا ہے پھر کہ سبب بن رہا ہے ان الفاظ کا اگلے الفاظ کے ساتھ جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو ملا علی کاری کیسے ختم کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں حقیقت کیا مطلب جو خیر ہے اس کی حقیقت میں شر نہیں جو شر ہے اس کی حقیقت میں خیر نہیں, نہیں جیسے شر کے شر کبھی, کبھی کبھی کسی خیر کا سبب بن جاتا ہے کسی طرح خیر بھی کبھی کبھی, کبھی کسی شر کا سبب بن جاتا ہے بتی بڑی علم بات ہے انتہائی غور سے سمجھنا میں انتہائی شر کی بات کرتا ہوں آخری شر کائنات کے اندر کفر ہے سارے شرور اور تمام فسادوں اور رانتوں کا یہ ممبا ہے پیدا ہونے کا مصدر ہے نکلنے کی جگہ ہے کفر تمام شرور کا باپ ہے توجہ ذرا لیکن دیکھ لو اس کی حقیقت میں کوئی خیر نہیں کچھ لانت ہی لانت ہے لیکن کسی پہلو سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی خیر ہے اس کے اندر بھی خیر ہے جس کی وجہ سے پالے کے کائنات نے اس کو کائنات میں پیدا کیا ہے وہ خیر کیا وہ خیر کیا ہے ایمان کی پہچان اور اسلام کی پہچان کف کے مقابلے سے ہوتی ہے موہم کی تیاری ایمان والوں کی تیاری اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کامام جو ہے اس کا شکر بجا لانا یہ کفر مقابلے میں ہو تاکہ اس کی سزا دودھ ہو ادھر ایمان ہو اس کی سزا جنت ہو تو جنت کو دیکھیں تو شکر کریں ادھر دیکھیں تو پناہ مانگے حاجی تو کفر ہر لحاظ سے برا نہیں بنتا ذرا پہن میں رکھنا کفر کو اسی حکمت کے تحت پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ اسلام اور ایمان کی مکمل پہچان ہو جائے اور مکمل شان لہر ہو جائے اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کسی فارسی کے شاید نے کہا ہے ہمارے پیر شاہ لجپا غریب نواز شب سارے پیر ربیٰ گور مرشید نے لکھا ہے اپنی کتاب ہاں جی اپنے ملفوزات شریف محفوظات شریف کے اندر پنج ملفظات شریف انہوں نے لکھا پنج ملفوزاد شریف میں جمع کیا گیا ہے ہاں جی درکارکھان ہےشتی ہر کفر نا گدی رست درکار رست آتشکرا بس ہوتی گربو لہب ناشت مالک کی تقدیر اور مالک کی حکمت اور مالک کی اسماؤ و صفات کے اندر کفر کا ہونا بہت ضروری تھا کیوں ضروری تھا کہ اس ذات پاک کے اسما ہیں انتقام کرنے والا کفار ہے حجی عذاب دینے والا کیا کیا اس کے جناب جی ہے جی اسبا ہے وہ تقاضا کرتے ہیں آگ کے پیدا کردا کی ہے جی آگ پیدا کی اب آگ چاہتی ہے کوئی جلنے والا ہو تو اگر کافر نہ ہوتے تو اس میں جلنے والا کام دوسرے لفظوں میں سن لو شریعت میں مخ... شریعت میں مخلوق کریے کو فروغانت ہے اور حقیقت میں اللہ رب بلادمیر کی اللہ رب العالمین کی تخلیق اور حقیقت جو ہے نا جس کو تقدیر کا جہاز کہتے ہیں اس کو حقیقت کا جہاز کہتے ہیں تو اس کی حقیقت کے کارخانے میں کفر کا ہونا این حکمت ہے شریعت میں ضانت ہے اور ادھر حکمت ہے لانت کس کے لیے ہے مخلوق کے لیے جو اپنا جائے گا رب ری رامت جائے گا لیکن اللہ آباد اولا شریف یہ اسی طرح دیکھ لو خنزیر ہے خنزیر اس کا پیدا کرنا این حکمت ہے لیکن اس کو کھانا عین رحانت ہے نہ اس بس سلزیل پیدا ہی نہ کیا جاتے قرآن میں حکم کیسے ہو ہیں ہمیں روکنا ہمارا امتحان پھر رکنے سے حج یہود رکھارا آپ رکنے سے پھر آگے یہود رکھارا کا کھانا اس کو پھر ان پر لانت پڑنی ان کا ذلّہ ہونا ان کا اس کے کھانے سے بنایا سسرار ہونا یہ تمام یہ تمام چیزیں اس کی حکمت کے ساتھ بننے میں ضروری تھی کہ نہیں تھی بولے بروک انسان کے لیے لعنت بنتا ہے رحمان کے لیے حکمت ہے کیا کہا انسان کے لیے کیا ہے لعنت اور رحمان کے لیے حکمت کا حصہ ہے اسی راج کتاب انہوں نے حقیقت تنافی ہے خیر کی حقیقت کے اندر شرط نہیں ہے شر کی حقیقت کے اندر خیر نہیں ہے وہ اور چیل ہے یہ لیکن ایک دوسرے کا کبھی کبھی سبب بن جاتے ہیں شر کا ہے شر اب توجہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان شریف دے اس کا جو وہ جو سائنسی اسباب میں زندگی ہے ایجادہ تیارات ہیں سبحان اللہ ان کا فیضات ہی یعنی کیا مطلب ان کا اپنی حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے ان کا اچھا ہونا اچھا ہونا ثابت کرتا ہوں لیکن شہر کی طرف سبب ہونے شہر کا انسانیت کی تباہی کا سبب ہونا ثابت کرتا ہوں جس سے ان کا کندا اور اور محل کونا ثابت ہو جائے گا سمجھ نہیں آئی وہ کیسے ثابت ہو رہا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بربادہ یا کر خیر شرک کو نالتا لیکن کیا مطلب تو اس کی حقیقت اور ہے اس کی حقیقت اور ہے دوسرے کو معلوم ہے لیکن جیسے وہ تعلیم فرما رہے ہیں کبھی خیر کا سبب بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک دنیا کے اسماف کے لیے سینسی اسماپ کے لیے زیلت کلم برنک کلم زاہر کلم بول کر پھر اس کی مطلب پوچھتا شارا اور حالات شار ہونا سابق کر رہے ہیں سمجھ جوڑا مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب بنا رہے ہیں سبب ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کیسے سبب ہے ہلاکت اور تمہاری بربادی کا کیونکہ آپ نے پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جو چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی ان میں سے ایک چیز وہ ہے جو تمہیں تم پر دنیا کی رونقیں کھل جائیں گی ان کے دروازے کھلیں گے ہر زمین کے دروازے کھلیں گے اور تم پر یہ چیزیں ظاہر ہو ہوگی جی. جب تمہارے سامنے آئیں گی تو تم ہلاکت اور برباد ہو جاؤ گے اب ہلاکت اور بربادی کا سبب آپ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب ان شہ مشید کو جناب فرما دیتے ہیں کیسے ثابت کرتے آپ نے ایک مثال جس طرح نا سیف نے غور کیا ہے توجہ اس مثال کے اندر اشارہ تن سراہ تنگ چار طبقے سمجھائے گئے ہیں پہلے جس چیز کے ساتھ مثال دی ہے اس کو پیش کرتا ہوں آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا جب موسم بہار بہار کا موسم زمین پر ایک کنوکھی بہار لاتا ہے ہر کسی کا دل دیکھنے کو لچاتا ہے ایسے پھر فرمایا جانور جو ہے جانور توجہ اب یہ میں سمجھ رہا کہ گھاس صرف موسم میں بہار میں ہوتا ہے گھاس تو پورا سال ہوتا ہے اگر آگے پیچھے نہ ہو تو جانور مر جائے سمجھ نہیں آئی لیکن جو گھاس بہار کی موسم میں نکلتا ہے وہ آگے پیچھے نہیں نکلتا سمجھ نہیں آئی مال زندگی زندگیسانی زندگی کے ضرورت کے اسباب سبب ہر طور میں رہے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ کسی وجہ سے انسان جیتے ہی رہے ہیں اگر اندر اریاتے زندگی بالکل ہی نہ منجسر ہوتی تو وہ تو ان کا جینے ہی بحال ہو جاتا ختم ہو جاتے جیتے نا لیکن انسان تو جیتے رہے ہیں جن کی نسل آپ بیٹھے ہیں وہ پیچھے گزرے ہیں سمجھ نہیں آ رہی چاہے چاہے سکولیوں کو لنگور کا بیٹا مانو چاہے نہ مانو چاہے سکولی لنگور سکولی بندروں کو حرام دادوں کو لنگور کا بیٹا کہو جانا نہ کہو ضرور انسان پیچھے جیتے رہے ہیں سمجھ لو اب ضروریات ہے زندگی اخبار میں زندگی ضرورت کی ان کے پاس موجود تھے میں <تصفح> کر بات کو سمجھنا میرے ہاتھ کا سائنسی دور کو موسم بہار کہاں ہے کیونکہ جو خاص شبد موسم بہار میں نکلتا ہے وہ ضرورت سے بھی واپو ہوتا ہے بہج بہجری سی اور آپ جواب دے رہے یہ واہ یہ ہے شب شب اپنا واہ چلی ہے لیکن غیر مطلوب ہے آہ! آہ! کیونکہ وہ ایک دو قسم ہے ایک وہ تھی جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن ہے جو ہے جس کو غیر مطلوب کہتے ہیں بہت بہت قرآن کی نماز میں اس کی تلاوت زیادہ نہیں ہوتی وہ نبی پاک کا فرمان ہے قربان جائیں اور سنیاں ری جام زبان سبحان اللہ فرمایا اللہ تالا نے مینو یہ گلا لفظ دیتے تج سمجھو سمندر کو بند اللہ سمندر اب بات کو سمجھنا اور میں جو مطلب بیاں کراگا پھر کتاب کٹ کے عربی سنا کے مر چپا لا رہے جوڑے پاک دو سب اب اسماد زندگی پہلے بھی تھے بے شک لیکن ضرورت تک سہولت تک نہیں عیاشیاں تک نہیں بے شک ایش پرستیاں نہیں جن میں جانور سال کا دوسرا وقت سال کے دوسرے اوقات میں مہینوں میں گھاس کھاتے ہیں لیکن اس حص کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں جو موسم بہار کے گھاس میں ہوتی ہے موسم بہار کے گھاس کو کھانے میں ہرس زیادہ ہوتی ہے کیوں ادھر تو خشک بھی ہوتا ہے پہلے ادھر سب ہریائی ہرا ہوتا ہے ہریالی ہریالی ہوتی ہے ابھی سونے آنے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسباب زندگی کے لیے آپ نے مثال مثال کے اندر مثال کے اندر پہلے اسباب زندگی جو سائنسی دور سے پہلے کے تھے ان کے اندر تو دوسرے گھاس جو سال کے اندر ہوتے ہیں ان کی مثال <سؤال> پیش کی ہے اور یہ جو سینسی اسباب زندگی ہے ان کے لیے موسم پہاڑ کے گھاس کی مثال اور مایا سوچو اب موسم بہار میں جو خاص ہوتا ہے وہ پر کشش ہوتا ہے قبض ہوتا ہے رنگ برنگا ہوتا ہے تے رنگ تے رنگ فلانی تے ہر چیز حضرت صاحب سمجھایا جن اقبال نے فرمایا اقبال ایک رنگ کی دوسرا بو خوشبو رنگ شرم کر سارا کچھ میرا لوٹی چاہیے جانا میں ہر رنگ کے پیچھے میرے پیچھے ساری وضاحت کرایا میں دوران صرف ادیس سمجھانا گل کرتا ہوں جی موسم بہار میں بھی رنگ سائنس کے دور میں بھی چیزوں پر رنگ وہ جانوروں کو کھیتا ہے یہ سکولیوں کو سونا رنگ مایا نے میرے بین کے سر جان یہ میرے دے جانا دے جان سکتا یہ چھٹی اپنا دے دیجیے یہ میرے دے دیں ہلکا ہو جاتا ہے بندہ دیکھ کے سکولی اچھا جو ہے نا تو ہے بھائی سکولی جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے اوپرا ڈوبالے میری بہن لے جائیں سواری کے لیے یہ سواری مجھے دے دے لے جا وہ لے جا یہ دے جا وہ لے جا اس کو میں استعمال کروں گا اس کو تو استعمال کرنا ہم سمجھ وہ ڈنگر جیسے موسم بہار کے گھاس کو دیکھ کر قلعے اڑاتے ہیں غصے اڑاتے ہیں جب اس میں چلے جاتے ہیں پھر واپس آنے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں ہے وہ ہم تو ادھر ہی مر جائیں تو اچھا کیسے اب سمجھنا ذرا جناب علی موسم بہار کا دور اور وقت اس کو سائنسی دور کی مثال آپ نے بنایا اور موسم بہار کے گھاس کو جو پرکشش ہوتا ہے انتہائی آئی کون کی اس کو سائنسی جائیداد کی مثال بنایا سمجھ لیا اور اب ان اسباب زندگی کی طرف تک جو ہے سائسی ایجادات اور آلات کی طرف شدت سے مائل ہونے والے ان کے پیچھے پڑنے والے ہوں ان کی مثال دیکھو آپ نے کیسے دی ہے ایک فرمایا وہ جانور جو جاتا ہے اس میں لگ جاتا ہے اب وہ گھاس کا تو کسور نہیں تھا اس کا اتنا کسور ہے کہ پرکشش ہے ٹھیک تھا ہے اس کا اتنا کسور تو ضرور ہے سمجھ آ رہی اس کا جو رکنے نہیں دی نہ مسجد میں نہ مدرسے میں نہ صاحب کو روکنے نہیں دیتا ذرا او ڈر ہرف رکھنے والا کوئی نفع نقصان سوچنے والا نہ انجام کو سوچنے والا نہ وہ جانور جو بس یہی چاہتا ہے اتنا ہی سمجھ لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور جتنا کھا سکتا ہے مذہب جائے گی پیچھے رہ گیا بیٹے ایشا بچے کو پیچھے رہ گیا بیٹی تک پہنچائی گئی اب میرے بھائی بال سمجھنا وہ جانور جو ہر کر کر کے ہیں موسم کے گھر کو بغیر سوچے سمجھے کھائے گئے کھائے گئے رنگ جو محل رنگ کے دیوانے ہو کر یہ نہیں دیکھا اس رنگ کے اندر کوئی جنگ بھی ہے یا یوں کہو اس رنگ کے اندر کچھ زنگ بھی ہے یار یا کیا بنے گا رنگ تو اچھا ہے مگر یہ رنگ کیا کرے گا یہ تو کھا جائے گا سمجھوں نہیں تھی یہ تو اقبال جیسے سمجھتے ہیں دل کے لیے موت حکومت کیا ہوگا کہاں ہوگا وہ جانور سوچتا نہیں شروع ہو جاتا ہے کھاتے کھاتے ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا ہے میں آج آپ کو آپ کے وہی لذک وہی شکل نہ ہی ویگ ویگ کے کئے یہ نہیں سوچا ہوگا کیا کیا برباد ہوگا جان چلی جائے گی ایون چلا جائے گا دین چلا جائے گا عزت ماں بی چلی جائے گی اپنا چلے جائیں گے انسان ہوں انسان شکل کرائے جاؤں گا لیکن ابھی میں شام کی تجاوٹ سے بسر بن جاؤں گا وہ بس وہ بسر آپ جیسے کھایا جا رہا ہے کھایا جا رہا ہے آپ گیا کہ آپ نے انسان بھی ہے جن کو سہم سیما ہو I'm going to hold on. heart? انہوں نے کہا بس یورپ میں جو کچھ ہے اگر انسانیت میں گردی تجار میں غریبان تجرب میں اگر خدا تجور میں رسولا تجرب میں پرانا تجرب میں سات سید کی طرح ہم داد نکنے ہیں وہ کی سارے دبت پڑے ہاں جی جناب جیو شاندار جتنا آپ گیا پھر گیا ہے دماغ پھر گیا دلا فر گیا کھان دیا خاندا لال سی زیادہ ختم ہو گیا جس کو ہمارا اقبال کہتا ہے کو سکھا دی हे हे हे अफलांगीर जिंदी की खुद को तो सिखा آپ کتے بیٹھے ہیں اسلام کے پیردار دار بیٹھے ہیں خالی سنت کا مسلک نہیں مسلک کی بات کرو گے تو عالی سنت تک محدود رہ جائے گی اسلام کی بات کرو گے تو سارا چیز ذرا توجہ رکھنا اسلام نے کہا سکولی کی زبان سے کہ سکولوں کو انگریز فرمیوں <laughs> نے زندگی کی سکھا دی کہتے ہیں لا دین جو خدا اور رسول کسی اندر سے کسی کو نہیں مانتا خدا کچھ نام لیتا ہے خدا کا اور دین کا کوئی زبیر الوری ہو گیا سر سید کے بعد سر سید کے تجلیات سب سجد کے سجن زبیر نقبی ہو گیا غلام نسول سعیدی ہو گیا ڈاکٹر دار القادی ہو گیا ڈاکٹر اشرف <تصف> ہو گیا فلا فلاں ہو گیا پروفیسر ہو گئے سگولی کتے ہو گئے یہ سب تکنیکی اندھی ہو گئے انہوں نے کہا ہائے ہائے جو کچھ ہے جو ووٹ ہے وہ بھی اسلام ہے جو ٹی ہے وہ بھی اسلام ہے جو ملالت ہے وہ بھی اسلام ہے بے پت ہے وہ بھی اسلام ہے جو حرامدگی ہے سب اسلام ہے سب اسلام ہے جو قرآن عدیب سی باتیں ابھی یورپ کے خلاف ہیں وہ سب وہ سب ہیں بنائے ہوئے مسئلے ہیں اٹھا کر پیچھے چل جاؤ ان کتوں سے ان کتوں سے میں کہتا ہوں تمہارے پاس تمہاری مثال ہمارے نبی کیا خوب کیا خوب مثال دی تم اس جانور کی جس نے ایسا گھاس کھایا ایسا گھاس کھایا جس کی شکل بڑی خوبصورت ہے لیکن اندر سے ناجہ ہے اندر سے ہاں جی شکل بڑی خوبصورت ہے لیکن اندر سے اندر کا لہر کون سا وہ شکل وہ پرکشش ہونا پرکشش ہونا کہ کھائے کھائے جلا گیا کھائے چلا گیا پھر پھر نہیں ختم ہو گیا بڑھ گیا ہلاک ہو گیا اور یہ دوسرا تبدیل ہے یہ کی حد تک تو نہیں پہنچا لڑکی گمراہی کی حد تک سانس گیا جن کو ندی باغ نے سر کہ وہ جانور ہیں جو آپ بھر گئے مرے نہیں لڑکی بندے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اللہ اللہ سکولی طبقہ ہے جو کفر تک مرتاد نہیں ہوا گمراہی تک پہنچ گیا ہے گمراہی ایک قدم کفر سے پیچھے ہوتی ہے ان کے متعلق آپ نے فرمایا اویو لمبر گیا پھر پکڑ گیا مرنے کے کلی بہ لے کر مرا ہو سکتا ہے حضرت صاحب جیسے کسی اور حکیم کی گولیاں پڑ جائے یہ پھر واپس ہو جائے آپ آفر اوپر ختم ہو جاوے اکلا جاوے دل رنگ بھی نہیں دیکھنا ہے کوئی اپنے اندر تنگ بھی دیکھنا ہے شاہوت میں پہلے طبقہ پہلا طبقہ ایسے پڑا اتنا پڑا خیر سو شاہوت میں کہ مرتب اسلام کا انکار تھا تیسرا اسلام کا انتظار کہ یورپ کی تمام تعریف کو صحیح کر بیٹھا صحیح سمجھ لگو کہ اسلام کا انسان ہے چاہے میں اسلام کو مانتا ہوں سمجھ کو باندھتا ہوں اسلام کی نتیج کو مان بیٹھا ہے دوسرا طبقہ جو مرنے کے قریبوں گمراہ تیسرا وہ جو تمہارے ہمارے جیسے ہیں آپ کے لکھے آپ میرے مصباح کے الفاظ ادھر آیا ادھر آیا خبل والے امام لوگ لکھتے ہیں حوالہ عربی کا بعد میں سناؤں گا کیا بات ہے تو فرماتے ہیں ہاپاتا ایسا پرکشش خاص ہوتا ہے کیا بات ہے بس جانور کہتا ہے کھائے جاؤں کھائے جاؤں کھائے جاؤں فرمایا خدر وہ گھاس ہوتا ہے جس میں خشک بھی ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے کھانے کو اتنا جی نہیں کرتا وہ بارہ مہینے بھی ہوتا ہے اور موسم بہار میں بھی اور اگر موسم بہار میں بھی خاص ہو لیکن اس میں وہ کشش نہیں ہوتی جو دوسرے میں ہوتی ہے یہ وہی اسباب زندگی ہیں جو ضروریات جو ضروریات والے ضرورت تک محدود رہ گیا توجہ وہ اس دور میں بھی ضرورت تک محدود رہا پھر کو آگے نہ بڑھایا فرمایا اس جانور میں کھایا ضرورت کا پھر سورج کی طرح منہ کیا بیٹھ گیا جگالی کرنے شروع کر دی جگالی کر کر کے حضم کر گیا پیچھے سے رک بند کر نکل گیا پشاب کیا خدلا जरूरत का تھر ضرورت کا سودا اندر غیر ضرورت کا باہر نکل گیا پھر اٹھ کر چلنے لگ گیا یہ تیسرا طبقہ ہے جو اس وقت بھی جو اس وقت بھی تمہارے ہمارے جیسا موجود ہے زیادہ کی ہر فری رکھتے ضرورت کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں سیدھے سادے سیدیاں سادیاں چیزیں دے وے خبر جن کے اندر وہ کشش نہیں جو آپ کو باہر یا ڈاؤن کے اندر نظر آتی ہے ڈیفینس میں نظر آتی ہے گورپ کی سوسائٹیوں میں نظر آتی ہے تمہارے ہمارے دیسی گھروں میں خدر ہے خدر ادھر آپ ہے ادھر خدر ہے یہ سراسر ہلاکت ہے یہ صاف ضرورت ہے क्या बात समझ आ गई चौथा तबका वो है जो मियाँ शेर पानी की तरह یہ نسبہ کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا لوگوں کو منع کرتے تھے ابتدا میں کیونکہ یہ چیزیں یہ گھاس ابھی ابھر رہا تھا یہ گھاس ابھی اپنی دونوں قسموں کے ساتھ ابھر رہا تھا ایک گھاس کی قسم ہاں بن گئی یہ خدل بن گئی لابل کرنے والا کشش بہت زیادہ ہے حضر وہ ہے جس کے اندر کشش کم ہے توجہ رکھ رہا کشش ہے کم ہے تم میں تو اس میں آ گئے چلو بہ گئے وہ ہماری مثال اسی جانور کی ہو گئی جو اپنا مور مور ادھر کر کے گجر جگالی کر کے پہلے کو حلم کر لیتا ہے پھر ضرورت والی چیز حاصل کر لیتا ہے آگے بڑھنا چاہتا لیکن کمال کے وہ لوگ تھے شیر پانی جیسے فرمایا کرتے تھے او لو مجھے چاول صاف کرنے ہوں تو اپنے گھر میں کر لیا کرو انگریزوں کی مشینوں تک نہ لے جایا کرو اس حدیث مبارک میں دل کی طرف اشارہ کیا اللہ اللہ سمجھ آئیے ملت کی بہت مفتی فضل چار سب کے سمجھ سبحان اللہ چار طب کے چار جانور چار جانوروں مثال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کا ذکر کیا ہے چوتھے کا چھوڑ دیا کیونکہ چوتھے لوگ وہ صحابہ خود تھے پکے پختہ مزا لا کے فلاح آ گیا یاشی کے سمان سہولتیں وہ اپنی ضرورتوں کو ہی اتنا محدود رکھتے تھے شیر ربانی تک کیسے لوگ توجہ ہے اب سوال توجہ پرباب اب اپنے دعوی پر جو میں نے حدیث سے مفوم مطلب نکالا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہی اسماو زندگی وہ ہلا کا سبب جس طرح خاص موسم بہار کا بنتا ہے یہی اسباب زندگی ہے جو دین ایمان کو دیتے ہیں کہ ان کے اندر کشش ہے ان کا کبول یہی ہے ان کا کہ رنگ بنگ پڑے موسم بہار اتحاد کی طرح کوئی کشش بہت ہے تو آخر ان کی کشش سب بن گئی کہ نہ بنی تو جو ہمارا دعویٰ ہے وہ حدیث سے شادی ہو گیا اور کتے کا بچہ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سائنس بارے اسلام کے بارے میں سائنس کے اسماد کے بارے میں کب کہا ہے کب کا آپ اس داری فرمائی ہے تب آپ کی کوئی حدیث مبارک ہے کہ آپ صاحب صحابہ کہاں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نماز کے بعد خطبہ اثر کے بعد خطبہ اشاعت فرمایا مغرب تھا فرمایا اسی وقت کے اندر جو کچھ ہوا اور ہونے والا تھا آپ نے سب ہمیں لایا یہاں پر کوئی اگر ٹان ٹان کرے وہ ہاں بڑا خود بات کہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ صرف اور صرف فتر فطروں کی بات تھی یعنی کیا مطلب کائنات کی عام چیزوں کی بات نہیں تھی ہر چیز کی بات نہیں تھی ظہر کر دیا بات غلط ہے سننے والے ہم ہمتے کہ دورہ فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر ہے جب کوئی ہمارے سامنے پرندہ اڑتا ہے نا تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ میرے آقا نے اس کا بھی ذکر کمایا ہمارے آقا نے اس کا بھی ذکر بنایا آپ بتا مجھے اور کچھ کہنے کیا آپ سہر لال سلتم کے شاپا جی فرما رہے ہیں کبوتر اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ میں جہاز اڑنے والے اور چیلے جوڑنے والی سب آپ نے سارا ملتا ہے سب بتا دیجیے اور اس حدیث مبارک کے اندر ان سب چیزوں کو امت کی بربادی اور تباہی کا وسلم جن اسباب جن کو امت کی تباہی اور بربادی کا سامان کراتے رہے اور اس بات کو ترقی کا سبب بتاتے ہو وہ کبیر سوچ دیکھو تم سے ہی آپ آپ کو یہ صاف کما رہے ہیں جو ہے میں ڈرتا ہوں جن چیزوں میں جڑی چیز ڈر لگتا ہے کہ آمی جس سائنس حضور بتا رہے ہیں یہ سائنس مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے تمہاری بربادی اس میں ہو جائے گی حضور بتا رہے ہیں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے ایسی بات بے لوگ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ میری امت کی ہلاکت کا سامان ہے اور ملا اور پیر آ کے ڈر کی بجائے بنگلہ دیش باؤں کا یہ اندر سے خوش ہو رہے ہیں پیچھے ہمارے پیو دادے پیچھے نبی رسول جن نعمتوں سے محروم رہے اللہ نے ہمیں سائنسدانوں نے اللہ تو کہتے نہیں ہے سائنسدانوں نے ہمیں دے دیے ادھر کتاب پڑھی ہوگی تنظیم مدارس والوں کی مطالعہ پاکستان اور جنرل سائنس سے حوالہ تلاتا ہوں کتوں نے لکھا ہے سائنسی اسباب زندگی سے ایک عام آدمی کا عامدمی سائنسی اسباب زندگی سے ایک عام آدمی کی زندگی اپنے باپ آبا و اجداد سے کہیں اچھی ہو گئی اچھا آپ یہ بتاؤ جب سبب اچھے ہونے کا اسباب یہ سائنسی اسباب کو قرار دیا جا رہا ہے تو یہ اسباب زندگی تو انبیاء کے گھروں میں بھی نہیں تھے اس کا مطلب ہے یہ کتا کہہ رہا ہے کہ ہم نبیوں سے بھی اچھی زندگی ہیں اور اسی سے اسی سے اسی سے یہ لانتی کافر ہوتے ہیں اور حقارت کی نظر سے اپنے بڑوں کو بزرگوں اور کو دیکھتے ہیں اور ماں چوت انگریز کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر اس کے نیچے بہن بھی داخل کر, کر دیتے ہیں اور ماں بھی داخل کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لے لے ہم بھی آ رہے ہیں اپنے یہ یہ لے لے نعرہ تکبیر اللہ <سؤال> اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر نعرہ تحقیر اللہ اکبر نعرہ غلوصیہ اللہ اکبر ہم اسلام مستاذ محترم علامہ مولانا مفتی فضیلہ اور چشتی صاحب زندہ باد زندہ باد یمنا اللہ زندہ باد توجہ ہے میرے بھائی کیا بات سبحان اللہ کو اللہ سبحان اللہ کھول اب ہے. اللہ سمجھ لائے تاہن دا تاہن آب اللہ ہاں یہ سائنس کی تعلیم آ گئی انسانی زندگی پر اثرات یہ سائنس کے انسانی انسانی تعلیمی ترقی ایک سائنس کی وجہ سے کتے لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر تہتر پر انسانی زندگی پر اثرات سائنس کے انسانی زندگی پر اثرات پر مترجہ ذائل ہے گزرات میں تبدیلی انسانی تعلیم میں تبدیلی انسانی تبدیلی آپ یہ خود سمجھتے ہیں مان تو ترقی کر گیا میرا پیچھے رہ گئے تعلیم کے اندر وہ بے تعلیم سے یہ تعلیم آنے ہاں سبھی سہولتیں اشیاء سب کی سہولتیں سائنسی سوچ بچار سائنسی سوچ بچار ہاں سوچ بچار ہاں کہ جی تجربے مشاہدے چاہے منو نہ منو کتے کے بچے پوچھ کتے کے بچوں سے پوچھ خدا تو یہ سائنس کی کسی دور بین سے خدا نظر یہ تیرے تجربے مشاہدے میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے اور کتے کے بچے جی اب تجربے میں آنے والی شے نہیں ہے تو اب اس کا مطلب ہے خدا گیا رسول گیا کیونکہ رسول کو آپ دیکھ سکتے ہوئے وہ گرا تجربے سے جو دیکھ سکتے ہو اس کو مانو محسوس پر ملا ہے ان لوگوں جدید کی اس کا مطلب رسول جب تک میں نظر نہیں آتا تو رسول ہے ہی نہیں جبریل نظر نہیں آتے تو جبریل ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو مانو سائنسی سوچ بچار کا یہ مطلب ہے جو نظر آئے اس کو مانو جو نہ آئے جو تجربے میں آئے اس کو مانو جو تجربے میں نہ آئے تو خدا تجربے میں خدا باہر ہے حد دور پی سے کبوتر اڑ گئے انجن کے پیسے کیا مطلب انجن کا شور ہوتا ہے کبوتر جو ہے کبوتر یہ ہمیشہ کابل مسجد پاک جگہوں پر رہتے ہیں سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے منہ پر کس نے جالا بنا تھا بتاؤ اپنا انڈے دیے تھے کبوتر کبوتر مقدس اب کبوتر بول کر اکبر البادی کی مراد ہے نیک لوگ ہیں انجل سے انجل کے شور سے کبوتر اور جاتے ہیں اسی طرح روسیں شیلا کے آنے سے درویشی جاتی رہی اپنے چلے گئے کمی میں رہ گئے مار کل تم رہ گئے کڑے رہ گئے سورت تو ہے پر انسان تھوڑے رہ گئے چل کر باروار ستاروں پر کبھی کتب رہتے تھے آج کتے رہتے ہیں دنیا کے اس وجہ سے وہ نفس کو پارتے تھے یہ لانٹی سینسی باب نفس کو پالتے ہیں نفس کو پالنے سے دھیان کو بن سکتا ہے تو غریب کسی وجہ سے ہمارے اقبال نے کہا ہے مسند میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد صاحب کے تصرف میں کے نشے نے مثال دی ہے کہتے ہیں یہ سجاتے جو ہے درباروں پر جو ارشاد اور راہبری کی مسلت پر بیٹھے ہوئے ہیں مہاج ہراست میں آئی ہے حضرت کا کمال اس میں نہیں ہے so, محال وراثت میں حضرت کو بھی نہیں آئے وہ جو وراثت میں دے گئے وہ کون تھے اور یہ وراثت میں بیٹھنے والا کون ہے وہ شاہین تھے یہ مردان کے طلب اللہ قبضے اللہ وہ شاہین شاہین ہمیشہ زندہ کا شکار کرتا ہے مرد مرے ہوئے ڈوڈتا ہے مردہ اور دنیا جی فصل موہا قلاب دنیا مردہ اور ڈونڈنے والے کتے ہیں <الاللہ> اب یہ سہم لادا کتہ ہے کیونکہ یہ کبے کی طرح مردار کا طلبگار ہے یہ <الاللہ> دربار والا تھا جو کو اللہ والا تھا اور اللہ حضل یبود ایسا زندہ ہے جو موت سے پاک فقیر شاہین تھا سو زندہ کی تلاش میں رہتا تھا یہ کپا ہے دنیا مردار کی نماز وہ بھی پڑتا تھا نماز صاحبزادہ بھی پڑتا ہے وہ بھی داری لگتا تھا یہ بھی داری لگتا ہے اقبال وہ بھی حج کرتا نا یہ بھی حج کرتا ہے پھر برفا اقبال کہتا ہے پرواد ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں پرواد ہے دونوں کی کسی ایک فلا میں کرگسی کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں کہتا ہے کہتا ہے بیوقوف سیرہ اور پرواز کو مت دے اندر کے علاقے کو دے شاہ جی کا ارادہ جنتا کی تلاش کرکس جو گدھ ہے وہ جتنا بھی بلند ہوتی ہے ارادہ نیچے مردار کی تلاش ہے ماتا دے مقوط دین اس کے پاس بھی دین کے چند کام اس میں بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن سرانتی نے پہچان مریدوں اور حکومتوں کو فرسانے کے لیے رکھے گا اپنے آپ اپنے آپ کو دیکھ کرنے کے لیے جا کے لوگ ہیں بدھ لوگ ہیں ہمارے ہاتھ چوبتے جائے اور ہمیں پیسہ پوچھے میں دیتے جائیں ہم خود کا رج رکھتے ہیں اللہ کا فقیر تھا اور دین پر جو جلتا تھا تو आरे तकबीर अल्लाह हू अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अरे तकबीर बस यार की एम लव जीमला मुफ्ती फज़ल अहमद صلی اللہ <سؤال> تعالیٰ حسن ملا سب کا سبب بنا رہے ہیں سبب قرار دے رہے ہیں سی زیادہ محرم کو معلوم مویا تبدیل کا نظریہ سب سے پہلے میرے بتیندے کے اللہ امانت سینوں سے گھومتی گھومتی مولادی کے سینے سے میرا کے سینے سے خاجہ اجمیری کے سینے سے حضرت صاحب کے سینے میں آئی یہ امانت ہمارے پاس آئی ہم نے تمہیں پہنچائی اللہ جو پرمان ہے جو میرے مطلب نکالنا ہے ملا ری تاری رحمہ اللہ کی شراب مشکال سے اور وہ بھی مہاگے کسی اور سے لے رہے ہیں انہوں نے کر سے لیا ہے درسوز فرمان سمان ان انہایا فی غریب الحدیز امام ابن الحیز سبری الحما اللہ کی اور دوسرے نمبر پر امام ازہری کی تحذیب کو جو لغت کے اندر سب سے مسترد کتاب شمار ہوتی ہے ہر بار شروع اور امام دارہ کو چھوٹے بڑا لوگ آپ فرماتے ہیں فَأَطْعَمْنَاهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَطْعَمْنَاهُ مِنَ التَّمْرِ وَأَطْعَمْنَاهُ مِنَ الْخُبْزِ حَتَّى كَانَ كَبُرَ هُوبَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّبِيعَ يُمْتِطُ أَخْرَارًا عُشْبِ سبحان الله سبحان <تصفيق> <تصفيق> الله کیا سبحان الله موسم بہار عمدہ ہاوش ہوتا ہے والا سے رو بڑے رونق والے اور اسباب زندگی آپ تک پھر مارا جانور سے آدر کرتے رہے ہلواؤ کے قریب ہو جاتا ہے کی ولاحت فرماتے ہیں بل کھاتے رہو میں تصریف باد نو ملن کو جیل فرمایا خدر یہ دھاس کی قسم ہے جو گمتا وجیت نہیں ہوتا یہ وہی ہوتا ہے دوبارہ نہیں اور اگر ایک مہینے تو ہم میں ملتا ہے پھر بھی تھیں, دوسرے تھا دوسرے تھے ہاں جو بارہ مہینے والے گیارہ مہینے والے ہوتے ان سے کوئی زیادہ فرق والا نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ یہ برابر کیا ہوتا ہے اس کے عمدہ گھاس جو آدھا قسم کا وہ صرف قسم آتا ہے اس نے موسم باہر میں فرمایا کال بنائے لا تقوى حديث ضرب احمد عمار في جمال <سؤال> الدنيا وما يعني حتى والله اصلا مختصر بي ابن اول كانه غاوى وما قولوا ان بما يمر بي يوميات كل هذا ضوا وهذا المترتب دي يا ابوها بلا حق وذلك نروي عيون بالاحراء لوش بتقصدوا من الامر يعني تجاوزت حد الاعتدال حد الاعتدال فتنفض اعضاءها فهل ان دنیا میں آؤں کو دیکھ کر فنوایا پھر جمع کیا تو حرام طریقے سے فیکٹری میں ظلم نجر بےغیر ساری رقمیا جائے عورتیں آئے زیادہ سے زیادہ کمائے ادھر چائے کیا خوش کریں اور پھر زیادہ سے زیادہ ہمارے جیب بھر جائے میرے نبی نے فرمایا یہی میں نے سیدھا ساتھ اللہ سے بول دیا دیسی آدمی ہوں ادھر ادھر کے بل پھر جانتا نہیں ہوں جو ادھر کام ہوتا ہے جس کام کے لیے لگتا ہے وہ میں نے میری زبان سے نکل کر کیا وہ چھٹوانے کا کام ہے دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں ایک بات کرتا ہوں کہتا رہتا ہوں تو یہ بتاؤ یہ عورتوں جو فیکٹریوں میں رکھی گئی ہیں یہ کام کے لیے رکھی گئی ہیں یا خوبصورت انجام کے لیے کیا پنجابی جو میں کہتا ہوں ایک کام واسطے رکھیں ہیں یا چیتے چی پہ چانس مینو تو لگتا ہے چی پہ چانس رکھنا مجھے مجھے کرتا ہے جو نرسیں ہوتی ہیں نا yeah. ڈاکٹر کہنے yeah. جو نرس yeah. ڈاکٹر میرے دوست ہے ڈاکٹر صاحب شیخ زیادہ اسپتال میں ڈاکٹر تو yeah. yeah. yeah. yeah. <laughs> <ڈاکٹر laughs> <laughs> انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں جو کوڑی ہوتی ہے نا کوڑی ہوتی جو نرس کوڑی ہوتی ہے اس کا صرف نکالنے کا ان کے پاس اس کو نہ رکھنے کا یہی بہانہ ہے کس کا چاہے جتنے نمبر لے جائے کہیں نہیں کیونکہ اصل نمبر نہیں ہے اور جو خوبصورت ہے اس کے نام بھی ہوں تو نمبر بنا لیتے کیونکہ اس کے پاس خوبصورتی کا ایک نمبر ہے اور وہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ سو سے بھی بات کیا سونے والے اب سمجھ آئیے کا بچاؤ ڈانسی ہو فیکٹری والے بتاؤ کس لیے رکھی ہیں اگر کام مقصود ہے دس اور ایک طرف ایک مرد ایک طرف مرد زیادہ کام کرتا ہے دوا پھر رہے ہیں بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں اور میں تو معلوم ہوا تمہارا مقصد کام نہیں چپٹا چاہیے تمہارا بدکاری اور چنا معلومات سینسی بانگ حاصل کرنے کے طریقے بھی ہے فرمایا یہی وہ جو ہے مال <سؤال> مال یہی مال جس کا ذکر پیچھے ہوا یعنی جو ہلاکا کی امت کا سبب تھا رونق سامان مال رسل سبل ہے رنگین پل وسل میٹھا میٹھا بھی کھانے کا کھانا پہنتی ہے ما کلو گے ہفتے اور حق نہیں رکھے گا یہ تین مددگار ہوگا کلا کان پندرا بولو اور جو شخص اس کو آج ناحق طریقے سے لے گا یا نہ حق میں لگائے گا فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو جانور کھاتا ہے اور پھر شیر نہیں ہوتا بیٹھتا نہیں ہے ایک طرف یعنی یہ دور و شہید ہے یوم القیامہ اس جانور کی طرح پھر یہ الگ ہو جائے گا اور یہ مال کیا کے روز؟ <سؤال> اس کے خلاف گواہی دے گا اللہ اللہ یا نے کمایا بھی نئے طریقے سے تھا اور لگایا आ... بھی اور ناجائز طریقے سے حاصل کرے کسی کا حق مارے ظلم زیادتی کرے وہ بھی تھا اس بھی اور سن لو حو سنا تو چلو تین رتّی کتنا ہوتا ہے تین رتّی تین یا چھ رتھی کر لو تین رتّی برابر یا چھ رتّی برابر فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کا حق ہاں مارے نہ چاہے وہ نبیوں جیسے عمل کرتا رہے بخشش نہیں ہوگی اس کی دولت پکتی ہے یادیش گا پکی بات چیت کرنا گزرتے سامنے عمل کس کے ہوں نبیوں جیسے عمل کرتا رہا ہو کسی کا حق صرف چھ رقی برابر اس نے مارا ہے تو بخشش جنت حرام ہے اس کا کام یہی کرتے یہ فیکٹری والے اور یہ سلام کو کام نہیں چاہیے وہ ایسا ہے کہ نہیں یہ سائنس کی طوائفہ میں اس کو طوائفہ کرتا ہوں یہ سائنسی طوائفہ جو ہے نا اس لانت نے یورپ نے جب قدم رکھا تو کتنا قتل عام کروا دیا ذرا غیر تاریخ کو پڑھو تو جو گشتی اتنے بڑھوا کر آ رہی ہے کون کہہ سکتا ہے لانچی کے جائز طریقے سے آ رہی ہے اور اس گشتی نے کروڑوں انسانوں کو ہلاک کروا دیا سبحان اللہ کیونکہ سیاسی ندا ان اتہار کی دولت اور سفای کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا شرک ایک فیکٹری اور چار کو روپئے چاہتی ہے اسی وجہ سے حرام ہم زیادہ جو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کسا تھا اور برطانیہ ادھر آئے ہندوستان یہ لینڈ گاڑی بچھائی بندرگاہ کراچی تک کدو سمجھتے ہیں ہمارے لیے بے غیرت پاگل کتے کا بچہ کبھی بھول سے بھی انسانیت کی فلاؤ بابو تاریخ یہ بتا رہی ہے اس نے اس وجہ سے یہ دلی سے بندرگاہ تک یہ جاری کی تھی کہ اس کے دو مقصد تھے کچھ چیزیں ایک مقصد کچھ چیزوں کو یہاں سے برطانیہ پہنچانا تھا دوسرا مقصد وہاں سے کچھ چیزوں کو یہاں لانا تھا جو وہاں پہنچانا تھی وہ تھا سرمایا سونا چاندی پیسہ دولت کیا بات ہیرے جماہرات جیل کے اندر برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا سب سے دنیا کا قیمتی ہیرہ جائے وہ ہلو کو ہے نورا وہ بیل سے گیا ہوگا اور اسی ذریعے سے گیا وہ لانتوں کو پتہ تھا حرام سادوں کو کہ ہم نے تو ہزاروں منوں کے حساب سے یہاں سے دولت لے جانا ہے پھر خام مال یہاں سے لے جانا ہے فیکٹریوں کے لیے وہاں فیکٹرییں بنانا بھی ہیں چلانا بھی ہیں تو بھائی اب یہ گدھے گھوڑے کیا کام کریں انہوں نے اس وجہ سے کشتی کے بچے نے بنایا اور دوسرا وہاں سے کیا چیز لانا تھی فوج اور اصلا क्या इधर के इधर के मिशिलों को और भोलों और पागलों को बेवकूफों को सीधे साधों को जो उस कुत्ते जगह दे बैठे जगह दे बैठे क्या हराजदा दे ऐप की नस्ल आजा कमाई करने को भूखा पड़ रहा है तजारत करने उसको जगह दी वो सांप था तो बुजुर्ग फरमाते हैं कभी वो भैन यात्र था।, था वो अंग्रेज था वो माँ चो था दोस्त कैसे हो सकता दे। दे। दे। था कैसे हो सकता था वो वहाँ पर चोधने वाला था उसने कहा जगा दे दूध पिला ऐसा ढंग मारूंगा دو سو سال یا تین سو سال تک یاد رکھتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خلاف انگریزوں کے خلاف مغل بچارے بولنے جگہ تھی تجارت کے لیے اور انہوں نے اس کو تجارت کا سودا بنا دیا کہ آیا آجا ہم تجھے پیسے بھیجتے ہیں اور پیسے مانتے ہیں سمجھ آئی بات ہے معلوم و سیس دنیا میں آنے کے لیے جو طریقہ تیار کر چکی تھی وہ بھی غیر شروع لگی بھی گرے کاموں پہ ادھر اس بات بتا دوں ایک بار پیچھے پیچھے ایک بار کے شروع میں کہہ چکا ہوں تو پھر تقرار کرتا ہوں ہاں لاکھ لانا تو گوڑیوں پر جو کہتے ہیں انہیں زندگی میں سہولت والے ترقی والے علم لتا وہ بم ترقی والا ہے حرام دادا نبی کی سروار کو تو سسان کہتا ہے انگریز ماں چوڑ کے ایٹم کو بم کو جو روزانہ لاکھوں بندے مار رہا ہے حرام دادا بے مچھل مار رہا ہے اس کو تو ترقی کہتا ہے اور کتی کا بچہ بتا کون سی نسل ہے حق سے اگر غرض ہے سنے بات ہے کیا حق سے اگر ہے کیا اسلام کا محاس بور پیتیہ اسلام کی سوئی دیکھتا ہے کیا اس کا ایسا بم دیکھتا ہے کہتا ہے سوئی اسلام کی اتنا زیادہ پاؤں میں لگ جاتی تیرے باپ کے سر میں تیری ماں کے سر میں لگنے والا بم جو ہے وہ تمہیں ترقی بازو سنتا ہے جلد اس نے کہا سکولی کت سے بتا تو صحیح اگر تو حق کی بات کرتا ہے اور تیرا حق ہی مقصود ہے تو پھر اسلام کی حق اسلام کی اسلام کے اندر جو خوبی ہے وہ اس کو خامی بنا لیتا ہے اور جو ادھر خامی ہے اس کو خوبی بنا لیتا ہے بلو پرو گرو سمجھو دیکھ ہمارا اقبال انگریز کی ہمدردی انگریز کی خیر شاہی کو بیان کرتا ہے تو کس رنگ میں بتاؤ کال سرما جائے سکھ مزو سو خون بھو فرماتے ہیں اس لیے آدر آ گا اور تو فرماؤ کیسا جیب ہم درد لانتی ہے خنجر وار کر رخمی بھی کرتا ہے زہرار کر زخم کو بگاڑتا بھی خود ہے پھر سوئی کے ساتھ سیتا بھی آیا جب تھوڑا بن جاتا ہے پھر بس کر دیا پڑتا ہے پلانتی پھوتر کہاں گئی ہونا نشے میں رہے گا کتنا میرا بیٹھے گا پھر لب کی طرف سے آ جائے گی پھر یہی تیرے لیے آزاد ہوگا بربراد ہوگا سمجھو خون ادھر ہم خون کے آنسو جب ہمارے ساتھ دن ہوتا ہے تو خون کے آنسو بھی روتے رہتے ہیں اور امید بھی لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں رکھوں کیونکہ پھاڑ دیا تو ابھی ابھی ابھی پھاڑ یہ ختم کر دیا میں سفر کر رہا تھا مجھے ایک شخص نے کہا میں تبلیغ کر رہا تھا یہودیت کے خلاف اس نے کہا مولسان شہری بڑھا کے دنوں عرشا بڑھا کے د اس ملک بھی ٹندرا کو مولوی لیا جس نے تمہاری پہ ہے سوئی بنا کر کہتا ہے سیتا بھی ہوں سیلے کر سیلے تم ایک گٹھ سیتا ہے وہ دو گھٹ پارتا ہے سیتے اور پارتے ہی گزر جائے سنو اب مشال دیکھ بتاتا ہوں کم کس نے بنایا لوگوں کو کس نے دیا چلوایا کس نے بندے کس نے مروائے پھر تحقیقاتی کمیٹی جنرل دیا بے نظیر بھٹو کے لیے کس نے بنوائی میں ہیں یہ نہیں دیکھتی بہن چون بنایا کیوں یہ بتایا کیوں دنیا میں پھیلایا کیوں جیسے نیرم فساد ہے اور اگر کوئی کتا کہ اسلام کیسے آج کسی کا بچہ ہے اسلام کیسے آج تو اس کے ساتھ ممکن نہیں یہی وجہ ہے جب میں آیا مسلمانوں کا کمال ہی کر دیا ایسا مسلم پار سین اچھا اب جو تمہارے پاس ایسا ہے जो तुम्हारे पास आइटम आप अगर चलाते हो सारे हालांकों से आप क्या करो अगर एक बस्ती में आप हकूमत करना चाहते हैं बस्ती के बंदों को तो खत्म कर दे तो हकूमत बढ़े पर करेंगे जब आइटम आप चलाकर बन तो सारे खत्म कर दिए जानवर भी गए हर चीज चली गई जब सारा कुछ खत्म हो गया तो आप हुकूमत कायम करके वहां पर बड़े हुए तो लेगा पता क्या करेगा اس وجہ سے بم کے ساتھ جہاد نہیں فساد ہوتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں بم بنانے والا بیماریاں دینے والا بیماریاں بھیجنے والا امریکن سنڈی اس نے بھیجی कितने भेजी अमरीकन सुडी अमरीका का लफ्ज बता अमरीकन सुंदी ये लफ्ज बता रहा है कि अमरीका की तरफ से आई इधर की होती तो पाकिस्तान सुडी होती बोलो क्या नाम है उसका अमरीकन सुडी अब अमरीकन सुडी जो है भेजने वाला वो ही है ऐसे है अब मारने के लिए دوائیاں بھیجنے والا بھی مشی سپرے کی بھیجنے والا بھی ہمارا بار سال لکھ مزور رہے گا اقبال جیسا کرا تو پہنچ جائے گا اگروالے کے ساتھ بات ہوتی ہے ہمارے بار گٹ ہے زخمر فلانی بیماریاں آ گئی ٹیبیاں آ آ گئی آ گئی یہ پیری بھیجنے والا کتا وہی دوائیاں بھیجنے والا وہی لگانے والا وہی سارا کچھ لاکھ لاکھ ہے تو ایسے ہم درد پر ایسے ہم درد سے ہم اکیلے اچھے ہمیں جاخا سوکھا ویلا میاں صاحب فرما ویل کم نہ آئے تو یار میں لے سکتے اور اللہ کاش یہ لوگوں میں تو یہی کہوں گا کاش یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلمان خود تو نہیں ہوتا اور جو خود لوگ دین میں رکھنا انہیں خیر بات کہیں کی کہیں کر گئی کیا حدیث صحیح سے سائنس کی مذمت سائنسی دور ماحول اور اشیا کی مذمت اور ان کا انسانیت اور روحانیت کے لیے تباہ کن ہونا ثابت کر دیا نہ چیز نے سب میں ہلاک کر ہونا ثابت کر دیا کہ نہیں کیا فرما رہے ہیں میں تو ڈر رہا ہوں ایسے وہ ہو گیا وہ ہو گیا چار تب قبضے آپ کو سمجھا دیئے ایسے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں سمجھا ہم جا دیجیے آپ بات کو سمجھنا دوسری بات کی طرف آتا ہوں اچھا کمجل دوسرا پہلو میں نے یہ کہا تھا کہ دو طرح ایک طرح سے بات کر لی کہ یہ یورپی تہذیب قابل تدیل ہے سراپا سرا سرا سرا سر سر سر سر. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ روحانی اخل, روحانیت اور دین اور اخلاق کو تباہ کرنے کا سبب ہے کیا ہے اور یہ چیز خود یورپ والے بھی مانتے ہیں بے کیے شخص ہے خود سائنسدان پہ نے لکھ دیا انہوں نے کہا عام سے انسانیت اگر ختم ہوئی ہے نا یورپ کے علاقے سے لانٹی انگریزوں نے لکھا ہے تو اس کا واحد سبب یہی ہماری سائنس ٹیکنالوجی ہے بے انہوں نے لکھا ہے اور وہ ان شاء اللہ موقع پا کرتے وہ حوالے انگریزوں کے پیش کرائے جائے نانبلیہ جی بولے یہ مجبور ہو جا کہ میں ہوں کی کہانی یا اندر آ رہے ہیں وہ منی سوری کرنے لگی اب دوسرا پہلو اور دوسری طرح میں نے کہا بعض کروں گا کہ یہ کہتے ہیں مادی فوائد بھینس میں اور ہم کہتے ہیں ضرور ہیں لیکن کم اور نقصان زیادہ وہ بھی ماتی اللہ، ماتی فوائد سراسر فوائد ہی ہوتے اللہ. تو اتنا تباہی نہ ہماری تحقیق یہ ہے دیشت. اور اہم کشف لوگوں کی اللہ کے نور سے میاں شیر ربانی اور تاردارے گورا کی طرح اندر سے دیکھنے والے لوگوں کے بیاحات یہ ہے کہ یہ لانتی اسباب فوائد رکھتے ہیں تو وہ کم ہیں ماتی فوائد دنیاوی فوائد اور دنیاوی نقصان آ جا سکتا ہے مجھے یہ ایک عجیب شاہ ایک عجیب رستہ ایک عجیب روش روشواس کی نکالی ہے ناچیز نے پورے چیلنج کے ساتھ اب سنو اس میدان کے اندر اتر کر ناچیز یہ اپنے آپ کو ارباب اپنو دانے سمجھنے والے ان کو دیتا ہے کوئی بائی کل اور سی سامان کو اگر دنیا ایک اتوار سے مافی لحاظ سے سراسر مفید ثابت کر دے تو سب خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں خود ان کا حامی کے لیے تیار کرتا ہوں سنو بار, بار چیزوں کا نقصان سر دہ ہونا یہ خود سائنسدانوں اور یورپیوں کو سکولی کتوں کتوں کو بھی تقسیم ہے کیسے ایمان سے بتاؤ یہ بغیر مرغا اور سگریٹ ایک سب کے کتے کیوں رکھتے ہیں سب کے سب کے بتاؤ سگریٹ کی ڈبی پر کیوں لکھا ہوا ہے اگر یہ بات ہی ہے یہ سیسی چیز ہے اس میں نفا ہی نفع ہے بلکہ زیادہ نفع ہے بلکہ کچھ نفع ہے تو کچھ لکھتے کیوں ہو दिल की बीमारियों का बहस है कैंसर का जाता है मालूम हुआ सैसी चीजें कुछ ऐसी हैं जो निरी तबाही है और निरी तबाही होना ये उन लानती को खुद तस्लीम है सुनो मैं शराब बताता चलूँ बोटर भी है ना बोटरवे बड़ा मोटरवे इसके जब भी मोटरवे पर हमने खुद पढ़ा है बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था हर छह सेकंड में تمباکو روشنی سے ایک موت واقع ہوتی ہے ہر چھ سیکنڈ میں چوبیس گھنٹے کا حساب کیا چوبیس گھنٹے کا تو چودہ ہزار چار سو بندہ یعنی پندرہ ہزار بندہ پوری دنیا کا یہودی عیسائی ہندو سکھ مسلمان ہر طرح کے قوم تھے ملاؤ پندرہ پونے پندرہ ہزار بندہ چوبیس گھنٹے میں مر جاتا ہے کس سے ایمان سے بتاؤ آج تک کتنے کروڑ مر چکے ہوں گے تب سے سگریٹ شروع ہوئی میں کہتا ہوں انگریز حرام دادی کو دہشت گرد اور انگریز کے اس نظام کے حمایتوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں یہی سگریٹ ہی کافی ہے یہی سگریٹ ہی کافی دہشت یہ نہیں ہے اس کتے سے پوچھ اگر کلاشن کوپ سے کوئی مارے تو دہشت کرتا ہے ہم داد تو کروڑوں مار چکا ہے تیری سگریٹ جس کی مشہوری تو بڑے فخر کے ساتھ ٹی وی پر دیتا ہے ہوئے انگریز اور انگریزی کتے بتا تو صحیح تو کیا جنس ہے خیر ہم تو تلاش کرتے کرتے مر گئے جنگلوں میں نہیں مل سکی سمندروں میں نہیں مل سکی اس کے ساتھ ہم کو پریشان ہو کر ہار کر تھک کر بیٹھ گئے یہ اللہ تو جان اور یہ حرام دادا جانے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے سبحان اللہ تیسری جنس سے کو کہتے ہیں یہ ان سے بھی آگے سبحان اللہ یہ تو کیسے تیسری جن سکھاؤں گا کیا کروں موزوں کی مانگ سے کہتا ہوں موضوع کے ایک ایک جملے کے اندر ایک ایک جملے کے اندر اتنا طویل کلام پڑا ہوا ہے کہ سمٹ نہیں سکتا اکٹھا نہیں ہو سکتا سوچتا ہوں کس کو پکڑوں کس کو چھوڑوں چھوڑو خسرے دن لاتی ہونے خسرے ناج وہ بیری والے ملاج ہو کچھ نہیں جو ٹولا کہہ رہا ہے سمجھ آئیے مریض یورپ کے لیے مریض محالج ہم بیٹھے ہیں اگر کوئی مریض یورپ ہے نا اللہ کے فضل سے مکمل علاج ہم کر سکتے ہیں آآ آآ آآ آآ اللہ. کسی ملا پیر کی okay. سکتی. <تصفيق> وہ سارے ڈورو ہیں ڈورو <تصفيق> <تصفيق> <باہ> کیا <تصفيق> ہے آپ سن لو انہوں نے دعویٰ کیا وہ شرفیتی جیسے بے وقوف نے دعویٰ کیا کبھی کسی نے دعویٰ کیا وہ یہ یار ان میں دنیا کی اسباب ہے <تصفيق> زندگی انہوں نے کمال بنائے ہیں بہت انسانی فوائد ہے ظالم جاہل تو نے مثبت اثرات بال محل بال ظاہری ظاہری معمولی تھوڑے تھے نفسانی توجہ نفسانی مثبت اثرات معمولی نہ ہونے کے برابر فوائد دے تھے نفسانی گزرے تم نے اس کے زہریلے اثرات انسانی معاشرے پر پڑنے والے مادی میڈ انسانی بادشاہ کیا انسانوں پر پڑنے والے اثرات ادھر دیکھو سے بتاؤ لالی فیکٹریوں کے نظام میں نیچے کے پانی کے ساتھ کیا کر رکھا ہے انسان کے سنو میں یہ کہتا ہوں اب ابلاسا سنوانا تبصرہ سنو راشی کا تبصرہ ادھر فوائد رکھتا ہوں ادھر نقصانات رکھتا ہوں پھر فیصلہ پر چھوڑتا ہوں تو فیصلہ کر کے بتانا فوائد زیادہ ہے یا نقصانات زیادہ فوائد اس کے کتنا ہیں سن لو محل وقتی نقصانی سہولتیں اور عیاچی اس کے آگے کچھ نہیں ہے ساری سائز کا خلاصہ ہے کیا مطلب تو ہو کر خونو و پین ون سمنا پانو ایسے ہے نا, ہاں نا? تیزی سے جانا پھر واپس کبھی نہ آنا یہ او او او او او میرے مطلب کی طرح चलो उसको छोड़ दो तेजी से जाना फिर एक का और काम है आगे पीछे से करना और करवाना की तहरीब की सारी की टीकृति का खुलासा आप ऐसे हैं कि देखे नहीं। देखे। नहीं। سونے کے لیے بیٹر سونا ہاں اب سن لو ہے مسلمانوں انسانوں تم فیصلہ کرو سہولتیں ہیں پہلے نمبر پر کہ سیاسی دور کے اندر سہولتیں ہیں اس پر بعد میں لاگو کرتا ہوں کہ میں برتنے کے لیے ہیں کہ چیزوں کو بنانے اور لینے کے لیے بھی سہولتیں ہیں ایک ہے چیز کو بنانا ایک ہے اس کو حاصل کرنا لینا بول ایک ہے اس کو برتنا اللہ استعمال کرنا استعمال کے وقت تو مدد دیتی ہے یہ لینے اور بنانے اور لینے کے وقت کیسا مرغہ نکالتی ہے مسینہ کو بھی پڑا ہوا ہے سوچے سوچے کیسے انگریز نے کچھ کیا لگا رکھا ہے نہ بہن کا پتا ہے نہ ماں کا نہ اپنا نہ خدا ركھو نہ نہ پھر ركسان كا ٹیكے میں کی سو رہا ہے اور ٹیكے میں اٹھ رہا ہے مر رہا ہے یہ وہ زندگی ہے جو موت سپکتا ہے آپ شکل کر رہے شکل کر پائیں تو اب سمجھنا بڑا میں اس پہلو کو بھی کھیلتا بھی میں اس طرح آتا ہوں کہ کہتے ہیں ہے سہولتیں میں کہتا ہوں بتاؤں سہولتیں ہیں کیا سکون بھی ہے واہ یہ اگر کسی اگریس سے پوچھو گے نا تو وہ بھی اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کر کہے گا نشہ پی کر سوتا ہوں سبحان اللہ سبحان سکون ایسا ختم ہو گیا ہوں میں شام تھی سے سکون لینے کے لیے گانا ناچر شراب تین چیزیں سکون کے لیے رکھی ہوئی ہے سب اس حرامی سے پوچھ اگر سہولت نہ ہو دل میں سگور ہو وہ اچھا ہے جب سہولت بیڈ پر ہو میں مثال دیتا ہوں یورپی تحلیب کے پاس شدے کی مثال دیتا ہوں یورت والے کیسے سہولتیں دیتے ہیں ایک شخص کے ایک شخص کو کروڑوں کی کوٹھی بنا دو پہرات کی ہر چیز اس میں سجا دو اللہ اللہ کیا بات بہترین ٹھنڈے کمرے بنا دو نرم سے دوس میں لگا دو رنگ کی کیڑیاں چیونٹیاں ہوتی ہیں جن کو پجابی میں کچی کیڑیاں کہتے ہیں وہ ہزاروں لے کر اس کے کپڑے شریف میں چھوڑ اللہ سکون سے سو جاتے ہم نے تجھے کون سی سہولت لی دی اب وہ پل کیسے رات گزارے گا یہ وہی بتا سکتا ہے کیا بات بندے مولویڑ پیل کپی کیڑیاں حکومت کیڑیاں کیڑیا کچی کیڑیاں बिरादरी बंदे एक दूसरे भरा भरा मेंटल अस्पताल भरे पड़े हैं जिसको देखो अगरा ڈپریشن کا شکار تیری چپر چل موکی جی تھی چپے سکون so, کی زندگی بسر کرنے کا اگر کر